حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے چھ چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں چھ باتوں پہ جنت کی ضمانت مل رہی ہے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائے اپنا ہاتھ ہی خالی ہے پر تم مجھے چھ چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار आ, بنایا کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں आ, کی خدا نے محبوب आ, کیا مالی کو مختار بنایا مالی کو مختار ہے ابھی تو جنت کی ضمانت دے رہے ہیں اب میں کسی چیز یہاں کھڑا سامنے والی بلڈنگ کے کہوں کہ میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کیسے دے سکتا ہوں کیا وہ بلڈنگ کا میں مالک ہوں کوئی اختیار ہے میرے پاس کیسے زمانت دے سکتا ہوں یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی عطا سے مالی جنت ہیں کاسی نعمت ہیں انتینا کل کوسر کی شان کے مالک ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خوبی آتا فرمائی کوسر تمراد جنت بھی تو ہے پر میں چھ چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں نمبر ایک جب بولو تو سچ بولو جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو جب امانت لو تو اسے ادا کرو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرو اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو چھ باتوں پہ جنت کی ضمانت دی جا رہی ہے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو شرمگاہوں کی حفاظت کرو نظر کی حفاظت کرو امانت میں خیانت نہ کرو وعدہ کرو تو پورا کرو اور بولو تو سچ بولو اللہ اللہ اللہ